السلام علیکم و رحمت اللہ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 أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا صدق الله العزيم ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري واحل العقدة من لساني یقظہ قولی امین یا رب العالمین وقالوا لن نؤمن لک کفار کے اعتراض کو کوٹ کیا جا رہا ہے ایک فارس مطالبات کی لے کر آئے لے کر آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور غزوہ حنین میں انہوں نے جم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت جب ڈھیر سارے لوگ متفرق ہو گئے تھے بہرحال اس وقت یہ فرست لے کر آئے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی جو ہے وہ بھی پڑنے والا ہے فرماتے ہیں وکال مینال اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتا تف جو یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ پیدا کر دیں یا کوئی جاری کر دیں ہمارے لیے نب پرنگ جسے آپ منرل واٹر جتنے بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے نبا مصافی من نبا حتمنبا فلم یا نبا وہ ہوتا ہے جو خود بخود سے زمین کا سینہ شک کر کے باہر نکلاتے کوئی چشمہ کہتے ہیں ہماری زبان میں چوا کہتے ہیں اور اس کے پانی میں اور کنویں کے پانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو چوئے کا پانی جنہوں نے پیا ان کو پتا ہے کہ اس کی اسمیل اور اس خوشبو اور اس کا ذائقہ کنویں کے پانی سے الگ ہوتا ہے الگ چیز ہے لاد اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں یہ بھی تمہارے لیے ہوگا اس کا بھی بندوبست جن لوگوں کو چوئے کا پانی پینے کی عادت ہے انہیں چوہے کا پانی میں لگ پینا چاہتے ہیں یمبو تو پہلا مطالبہ یہ ہوا کہ آپ ہمارے لیے ایک سپرنگ کا بندوبست کریں مکے کے اندر آپ چٹکی بجائیں اور کوئی نہ کوئی نکل آئے وہاں دوسرا مطالبہ اوتکون لا کا جنا تم خیلنہ بین چلیے ہمارا آپ کو خیال نہیں ہے تو کم از کم اپنے لیے تو کوئی ارینجمنٹ کریں آپ اوتکون لا کا یا آپ کے لیے ہونا چاہیے جنت من من خیلنائنا بن کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ فاتو فجر ال انہارا خلال اور ان باغوں کے اندر آپ اپنے لیے الگ سے نیر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو بجلی کا وزیر ہوتا ہے سب سے پہلے کھمبے اسی کے گھر تک آتے جو سڑک والا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی کے گھر تک سڑک جاتی ہیں. تو مطلب ہے مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ کے نمائندے ہیں تو کم از کم اپنے لیے کوئی الگ سے کوئی بندوبست تو کریں یہ تمام رستولوں پر اعتراض ہوا اس کا میں ان شاء کروں گا لیکن بہرحال یہ کہا گا کہ اگر آپ اس کے نمائندے ہیں تو پھر آپ یہ کریں او تکون علا کا جنہ تمہیں بین فتو فجیرا خلا الف جہ کے تصا کماضام کا لئی نہ کس اپن یا آپ جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی گستاخی کی اور ہم نے اسلام کو نہیں مانا تو کہیں ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گر پڑے گا تو بسم اللہ کیجیے گروا دیجیے اور اس کے تص سما کماز آم کا علئی نہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر آپ گروا دیجیے اپنے رب سے بات کر کے اوتاط یا بل ملائقات قبیلہ یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئی ان سے کہیے کبھی ہمیں بھی دیدار کروا دوں دی. یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتی ہمارے اوپر انہیں شرم کیوں ہوتا ہے آتے ہوئے یہ انہوں نے جگہ جگہ پرانے حکیم میں اور جگہ پہ بھی مطالبے کیے ہیں او یقون اللہ کا من تم یا آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے اور سما یا آپ کو آسمان میں چلے جایا کرنا چاہیے یعنی یہاں کیوں رہتے ہیں آپ ٹوٹے بوٹے گھر میں یا تو یہاں سونے کا محل بنوا لیجئے یا ٹھیک ہے دن کو تبلیغ کیجئے شام کو چھٹی کر دیجیے آسمان پہ چلے جائیے یعنی کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈینری ہونی چاہیے نا بہن معمولی ورنہ لوگ ولی نہیں مانتے تو نبی کیا مانیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نبی یا ولی وہ ہو سکتا ہے جو جو چاہے کر سک چاہے تو لڑکے کو لڑکی بنا دے چاہے تو لڑکی کو لڑکا بنا دے یہی یہ ہوتا کوئی صاحب گئے پیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے یہاں لڑکی ہوگی وہ کسی دوسرے کے پاس چلے گئے انہوں نے لڑکا دے دیا جب پہلے کے پاس آئے اور اسے آگے بتایا کہ تو آپ تو کہتے تھے لڑکی ہوگی یہ دیکھیے لڑکا انہوں نے کہا غور سے دیکھو نے گور سے دیکھا تو لڑکی پھر دوڑا دوسرے کے پاس سرکار وہ تو, تو لڑکی نکلی ہے کہ گور سے دیکھو دیکھا تو لڑکا تھا وہ پھر پہلے کے پاس دوڑا دو بےچارا دوڑ دوڑ کے مار کے وہ کہتا لڑکی ہے لڑکی ہو جائے تو وہ لڑکا ہو لڑکا ہو ہم تو ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ننگا ہی لیٹا ہوا لیکن اس کی چٹکی سے جو ہے وہ کسی کو فالج ہو جانا چاہیے اور کسی پر آگ برسنی چاہیے اور کسی کی گائے بینس مار جانی چاہیے یہ تصور ہمیشہ نیک لوگوں کے متعلق رہا ہے وہ غیر معمولی ہوتے ہیں جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ غلط تصور یعنی اگر ایک آدمی زندگی بھر اللہ و رسول کے اطاعت کرتا ہے سنت پہ چلتا ہے مگر یہ کہ وہ اڑتا نہیں ہے یا کوئی غیر معمولی چیز نہیں دکھاتا تو لوگ ولی سمجھتے نہیں حالانکہ وہ ولی ہے اللہ ولی اللہ زی نامن وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ اس کا ولی ہے. تو یہی چیز یہ ایک ہی سائیک کی رہی ہے ہمیشہ سے شروع سلو. جس نبی کو بھی اس کی قوم نے چاہیے کس, جی کس نے کہا یہ کر کے دکھا دو کس نے کہا یہ کر کے دکھا دو نے کہا یہ کر کے دکھا دو تو یہ سب کی ایک ہی نفسیات رہی ہیں آج تک جی آسمان پہ چڑھ جایا کیجیے ولا نقم نلے اور ہم آپ کے چڑھنے پر ترقی اوتر کافی سما ہماری اردو میں جو ترقی ہے وہ یہی ہے اوتر کافی سما یا آپ آسمان میں چڑھ جایا کیجیے اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے نہیں مانیں گے ہم حتیٰ تنزلہ علینہ کتاب نکرا یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں لیٹر لے کر آئیں جس کو ہم خود پڑھیں یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ ابھی ابھی جبرائیل نے میرے اوپر نازل کیا اور یہ سن لو نہیں نکراؤ ہم پڑھیں گے اللہ نے فرمایا اگر میں ایسی کتاب دے دوں گی اور وہ اس کو چھو کے دیکھ بھی لیں بلا فتح اللہ باب منسما فضلفی ہے یارجون آپ کو نہیں نبی ہم ان کے لیے بھی آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھ جائیں فضلوفی ہے یا ارجن لکالو ان سکھ کے رتھ ابسار ہونا یہ کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی نبی جادو کر دی پھر بھی نہیں مانیں گے آسمان سے ہو کر جائیں لکالو انام سکھ کے رتھ بل نخ قوم و مسٹور تو کہیں نہیں گئے جی بھائی جادو کر دیا اس میں ایسے لگا کہ ہم ہو گئے ہیں تو یہ جو مطالبات کی فہرست آئی تھی وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ یہ آپ پورا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے بلکہ اس لیے تھی کہ آپ یہ سب کچھ جب نہیں کر سکتے تو کس منہ سے نبی ہونے کا دعوی کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی و نو رقیے کا حتیہ تزلہ علین کتاب <نَقْرَهُ> جواب کیا ہے کن سبحان <تصفحان> ربی حل کن تو اللہ بشر الرسول. بول سبحان ربی میرا رب پاک ہے ہر عجز سے وہ اگر چاہے تو یہ سارے کام کر سکتے پہلی بات یہ سبحان ربی میں آجز ہوں میرا رب آجز نہیں وہ ہر کمزوری سے پاک سبحان جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہر ایب سے ہر کمزوری سے پاک اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر خوبی ہمارے رب میں پائی جاتی سبحان ربی میرا رب ہر عید سے پاک ہے وہ اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے ہل کن تو اللہ بادشاہ رسولہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے کیا میں بشر اور رسول کے علاوہ بھی کوئی اور دعویٰ کیا میں دعویٰ خدائی کرتا ہوں تو پھر تو تم یہ مطالبات میرے سامنے رکھو یہ سارے کام خدا کے کرنے کے اور جو دعویٰ خدائی کرے تم اس سے تو یہ کہو کہ یہ کر کے دکھاؤ تم جو کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہوں اور میں تو اللہ کا پیغام بر ہوں تم اس سے یہ مطالبات کرتے ہوئے یہ ایک واضح دلیل ہے اس کے بعد اگلی میں فرمایا کہ ہر زمانے میں وہ جا مل ہدا ہر زمانے کے لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے نہیں روکا مگر ایک بات کیا ابا صلاح بشر رسولہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے یعنی رسول کا بشر ہونا ان کے ایمان کے آگے رکاوٹ بن گیا باقی اور دلال کے لحاظ سے وہ قائل ہو چکے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے فرشتے یہ کام کیوں نہیں کرتے بشر کو کیوں چنا ہے ہر زمانے میں حضرت سالے پر یہ اعتراض ہوا حضرت نو علیہ السلام پر ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا کالو ماں انت اللہ بشرم چنا دن ون القادی تو سرکار ہمارے جیسے بچ اسی طرح حضرت ہود پہ ہوا اسی طرح قوم ہود حضرت سال حضرت موسا ان تمام پر انوکمین نے مس لینا جب حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ وسلم تقریب لے کر گئے دونوں تو انہوں نے یہ کہا کہ انوک مین نے مس ہم اپنے جیسے بشروں پر دو بشروں پر بشا رہی نہیں ایمان لے آئے انوک میں بشا رہی نہیں مس لینا وہ اور ان کی قوم ہمارے بھٹوں پر اینٹیں ٹھاپتی یعنی چلو ٹھیک ہے قوم بھی کوئی ذرا چودھری قسم کی ہوتی تو ہم وہ بھی ایمان لے آتے مان لیتے قوم ہمارے بھٹوں پہ کام کرتی عورتیں ان کے ہمارے گھروں میں برتن دھوتی ہیں اور یہ صاحبان تشریف لیں کہ ہماری اتاط کرو انوک مین رہی نہیں. مسلنا وہ قوم حکما لنا آب اور ان کی قوم ہماری غلام ہے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمایا آباد روم منا واحدن ہم ہی میں سے ایک بشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا نتا ہم اس کی پیر بھی کر بادشارم واحد منا نتا بھی لفیزلال اور ہم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا اپنے جیسے آدمی کو ہم اس طرح متا مان لیں کہ جو اس کے منہ سے نکلے ہم اس کو پورا کریں اباشارم منا واحد منا ہم سے ہمارے جیسا مینو الباشارہ مس ہمارے جیسا یہ سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہیں. ہمارے زمانے میں یہی بیماری دوسری شکل میں اود کر کے آئی انہوں نے کہا کہ یہ بشر ہے رسول نہیں ہو سکتی ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول ہے لہٰذا بشر نہیں ہو سکتا. بیماری ایک ہی انہوں نے بشر مانا رسول نہیں مانا انہوں نے رسول مان لیا بشریت کا انکار کر یعنی اگر انہیں یقین دلا دیا جائے کہ یہ بشر ہے تو اس کا مطلب ہے پھر رسالت سے انکار کر دیں بیماری ایک انہیں بھی یہی شک ہوا اور بڑی عجیب بات کہ یہ اپنے مقام سے نبی کو ہٹا تو بیٹھے ہیں جیسا عیسائیوں ہی نے کیا نبی کو جب مقام سے ہٹا دیا انہوں نے تو پھر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ملی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ غلام احمد کا دانیانی حضرت عیسیٰ اسلام کو مار تو بیٹھا ہے مگر اب ان کا لاشہ لیے لیے پھرتا ہے دفن کرنے کو جگہ کوئی نہیں مل کبھی کہتا ہے کشمیر کے محلے میں ہے کبھی کہتا ہے مصر میں ہے کبھی کہتا ہے گلیل میں ہے کبھی کہتا ہے فلاں جگہ ان کی قبر ہے وہ کہتے مار تو بیٹھا غلطی سے اب دفن کرنے کو جگہ کوئی نہیں مل رہی اٹھائے اٹھائے پھر رہے آدم علیہ اسلام کے بیٹے کی طرح جس نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا انہوں نے ندی کو ہٹا تو دیا جہاں اللہ نے رکھا تھا وہاں سے اپنے غلوب کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے پھر رکھنے کو جگہ نہیں ملی اس لیے کہ اللہ کے فوراً بعد کون ہے بشر اینی جائز اور فی الحال خلیفہ باقی تو تمام نیچے ہیں فرشتے تیرے نوکر جنات کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے خلافت کے لیے اللہ کے بعد کون ہے رسول جب رسول کو آپ نے دوسری پوزیشن سے ہٹا لیا تو تیسری پہ تو نہیں لائیں گے نا پھر آپ پھر جا کے اللہ کے تخت پہ بٹھایا آج پہ بٹھا دیا پھر اور جگہ نہیں ملی نبی کو اس کے مقام سے ہٹاؤ گے تو خدا بنائے بغیر کوئی جگہ نہیں ملے گی رکھنے عیسائیوں نے یہی کہ وہاں سے ہٹایا تو خدا بنایا نا کہاں سے آئی جگہ کو ادلی بدلی کرنے سے لہذا ان لوگوں نے بھی وہی غلطی کی جو عیسائیوں نے کی تھی جہاں اللہ نے رسول کو رکھا تھا وہی جگہ کی رسول جب وہاں سے ہٹایا تو پھر کہنے لگے جو مستوی ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر وہی آیا ہے پھر گاڈ انکارڈ خدا مصطفی کی شکل میں آ گیا وہ کہتے ہیں عیسیٰ کی شکل میں آیا تھا کفارہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی شکل میں آیا تھا پھر خدا بنائے بغیر چارہ نہیں رہتا اور انہوں نے غلطی کی اور جب آپ خدا بنائیں گے ان کو تو پھر وہ تمام صفات نبی میں ثابت کرنی پڑیں گی تو خدا کی ہیں تمام اختیارات دینے پڑیں گے آپ پھر آپ کو حاضر ناظر بھی ماننا پڑا پھر چل پڑا چکا جب آدمی ایک دفعہ پہاڑی سے گرتا ہے تو پھر سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں یہ جو بحث چل رہی ہے اور امت بانٹی ہوئی ان مولویوں نے علما کا مسئلہ تھا بحث کی جا سکتی تھی کسی جگہ بیٹھ یہ عوام الناس کے ہاتھ میں پکڑانے والی چیز نہیں تھی یہ جو کے ہاتھ میں دینے والی چیز نہیں نبی کی ذات پہ بحث اگر کرنی تھی تو یہ علما کا کام لیکن علماء چونکہ دلائل پاس نہیں تھے لہٰذا ڈنڈوں کے زور سے فیصلہ ہو رہا ہے بندوقوں کے زور پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ بندے زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ حق پر ہوگا تو انہوں نے ہٹا دیا پھر اس کے بعد عرش پہ جا کے بٹھایا اور عرش پہ بٹھایا تو سارے اختیارات بھی دے دیے ساری صفات میں ان بھی ثابت کر دی عالم الغیب بھی کہنا پڑا پھر ان کو آزر ناظر بھی کہنا پڑا پھر ان کو پھر تو سب کچھ کہنا پڑے گا جب آرٹ پہ بٹھاؤ گے دیکھنا نا پروید شروع صاحب آ کے بیٹھے تو سارے اختیرات ان کے پاس ہیں کہ نہیں جو کرسی پہ آئے گا وہ میاں ہو یا بی, بی ہو یا جو بھی تیر آئیں گے پہ جا کے بٹھاؤ کہ مستفی کو تو پھر سارا کچھ دینا پڑے گا خدا ماننا پڑے گا غلطی کیا ہوئی کہ جی بشر نہیں تو پھر کیا اللہ کی ذات کسی چیز سے نہیں بنی ہے بات کو نوٹ کیجیے آپ ذاتی ذاتیں باری تعالی مادے سے نہیں بنا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نور سے بنا اللہ نور سے نہیں بنا نور اللہ کی مخلوق ہے مادہ فرشتے بنے ہیں نور سے نور اللہ کی صفت ہے بنا نور سے نہیں جیسے یہ لائٹ ٹیوب لائٹ دیکھ نہیں نور سے بنی کاچ کی بنی ہوئی اس کی روشنی ہے نا کوئی بیوقوف کہہ کہ یہ روشنی سے بنی ہے تو اللہ تعالی کسی چیز سے نہیں بنا ہوا ورنہ وہ چیز رب سے پہلے ہوگی تو بنا ہے نا آدم مٹی سے بنے مٹی پہلے تھی تو آدم بنے نا جنات آگ سے بنے آگ پہلے تھی تو جنات بنے نا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا نور تھا تو فرشتے پیدا کیے نا تو اگر جس مٹیریل سے اللہ بنا ہوتا تو وہ مٹیریل پہلے تھا نا پھر قدیم رب تو نہ ہوا بڑے ہی نے کرسی بنائی پہلے لکڑی تھی تو کرسی بنی نا کرسی قدیم نہیں ہے لکڑی قدیم ہے پھر لکڑی کرسی سے پہلے ہے اگر رب کسی مادے سے کسی مٹیریل سے بنا ہوتا چاہے وہ نور ہی کیوں نہ ہو تو وہ نور رب سے پہلے ہونا ماننا پڑے گا آپ کو پھر رب قدیم نہیں ہے, پھر نور قدیم ہو. لا داللہ کے بارے میں ہمیں کوئی پتا نہیں ہم اس کی کل کو نہیں سمجھ سکتے وہ کیا چیز نہیں سکم اس لیے ہی شہی ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا چیز دیکھتا ہے آنکھیں کوئی نہیں سنتا ہے کان کوئی نہیں بولتا ہے زبان کوئی نہیں پکڑتا ہے ہاتھ کوئی نہیں کا سکل ہی شہی جیسی کوئی چیز نہیں نور سے بنے ہیں فرشتے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نور ثابت کر کے فرشتوں میں لے جانا چاہتے ہو تو تم ان کو نیچے لے گئے اگر فرشتے افضل ہوتے تو آدم کو بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ٹھیک یا پھر آگ سے وہ تو جنات بنے مٹی سے بشر بنا ہے ان خال باشارہ من سلسال ہم مصنون ولاقت خلق نال انسان سلسال من مسنون و جان خلق نہ ہو من قبل من نار سموہ اور جنات کو ہم نے نار سمون سے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے وہ جو آگ جل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انویزیبل لیئر ہوتی ہے جس کا عکس دھوپ میں نظر آتا ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی ایک ہلکی سی وہ تل سی نظر آتی ہے ہمیں اس کے سائے کی وہ جو لیئر ہے اس سے بنائے گئے ہیں جنہ اور چونکہ وہ نظر نہیں آتی بڑی لطیف ہے آگ نظر آتی وہ لیئر آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرم ہوتی ہے آگ سے آگ سے وہ گرم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہوٹل پہ جب جلدی چائے بنانی ہوتی ہے تو وہ دیج کی اٹھا کے اوپر کر دیتا ہے اوپر رکھتا چائے فوراً اوپر پڑتی ہے کیوں آگ سے وہ لیئر جو اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی وہ جب وہاں لے کے آتا ہے دیکھتی کو سے وہ بنے ہمارے دو مکتبہ ہائے فکر ہیں جنہیں بانٹا گیا دیو بندی بلوی کے اختلاف کیا ہے جب آپ نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے ہیں قرآن میں آیا ہے کولنما آنا بادشاہ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے میرے جیسے پھر سلطان رائے بھی کہتا میرے جیسے ہار ایرا, ایرا اٹھ کے کہتا میرے جیسے یہاں گڑبڑ ہو گئی حضور بشر ہیں لیکن آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کوئی بھائی کا لال نہیں کہہ سکتا میرے جیسے محمد بشر نئی بشر محمد بشر ہیں لیکن خدا کے لیے بشر جیسے مت کہو یہاں تو ہو جائے گی یاقوت حجر ان نئی سکل ہجر یا پتھر ہے گلی کا پتھر اٹھ کے کہیں میرے جیسا تو توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی رسول کی کلاسفیکیشن کرو گے جب تم تخلیق کے مادے کی حیثیت سے تو رسول بشر میں آئے سمجھ لگی جیسے سونا کیا ہے منرل ہے معدن معدنیات لوہا کیا ہے مادنیات ہے لہذا جب مادنیات کی کلاسفیکیشن ہوتی ہے چیزوں کی یہ مادنیات میں سے ہے یہ نباتات میں سے ہے یہ جمادات میں ایسے ہے تو سونا کہاں آتا ہے مادنیات میں اسی لسٹ میں لوہا ہے کہ نہیں ہے اور اگر صرف مادنیات میں کی لسٹ میں دیکھ نو آٹھ کے کہہ دے کہ میرے جیسا ہے سونا دیکھو مادنیات کی لسٹ میں تو ہی ہو گئی سونے کی کہ نہیں ہوئی جب کہو گے تو اس کو کیا کہو گے تم پھل تو نہیں کہہ سکتے سونے کو تمہیں مادنیات ماننا پڑے گا مادن ہے منرل مائنڈ سے نکلتا لوہا بھی مائنڈ سے نکلتا ہے سونا بھی مائنڈ سے نکلتا ہے لہذا وہ ہے پتھر ہے سٹون توہین کہاں ہوگی جب گلی کا پتھر اٹھ کے کہے کہ یا کوت میرے جیسا ہے محمد ان میں کوئی شک نہیں محمد بشر لئی سا کل بشر بشر جیسے نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی کل بشر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا دلوں کی سختی کو کل حجارہ کہا گیا ہے پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو جب مثال دی جاتی ہے تو مثال کسی ایک چیز کی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں میں یہ اسی کی طرح ہے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ محمد سب طرح ہماری طرح جب کسی کو کہا جاتا کہ بڑا شیر ہے بھائی یا شیر کی طرح دلیر ہے تو دلیری کو اس کی تشبیح دی جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کی دم بھی ہے اور چار تانگے چمڑی بھی اس کی شیر کی طرح ہے آدمی لے کے فیتہ بیٹھ جائے ناپنے کے لیے شیر ہے کہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کس کی دی جا رہی اسی طرح جب کسی کو کہا جاتا کہ چیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی پھرتی کی تشبی دی جا رہی رنگ کی دوم کی تناسل کی نہیں دی جا رہی مثال جب بھی دی جاتی جیسے کہا سما کا ست کو لوباد کا فہیا کل ہے تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے گویا کے وہ پتھر ہیں تو اب آدمی کہے کہ جی دل پتھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا مادہ تخلیق پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے دلوں کی سختی کو پتھر سے تخلیق دی جب کہا گیا بولنا ماہانہ بادشاہ تو اس سے ہم نے یہ سمجھا ہر ایرا گہرا نہ تھو خیرا سمجھتا مسلی میرے جیسا یہ انسلٹ ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی قرآن نے جب کہا کہ کو لینا ماں آنا مسلو کم تو یہ مولوی کیوں کہہ رہا کہ جی وہ تمہاری طرح نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن باتوں میں کہا کہ مسلو کم تم نے سب کچھ اسی جیسا سمجھ لیا یعنی ایک طرف انہوں نے برایا تو عرش پہ جا کے بٹھا دیا اور تم نے جرایا تو تم کہتے ہو کہ لے آئے ہو کوٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا سو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی افطار نہ کرے روزہ اور اگلا روزہ شروع کر لے حضرت علی رضی اللہ تعالی کنٹینیو رکھا اس کو دوسرا یا تیسرا دن تھا گر پڑے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ انصاف نے روزہ سومی وثال رکھا ہوا آپ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا حضرت علی رجلاد کو روزے کا بہت شوق فرمایا میں نے سومی وثال منع نہیں کیا حضرت علی رجلاد پلٹ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے آپ نے فرمایا ائم مثلی تم میں کون مجھ سے ہے ابھی تو آئندہ ربی میں تو رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں ہوا یوت ایمونی وہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے او کم میں سو میں مثال رکھتا ہوں تمہیں منع کیا تم میری طرح نہیں ہو ابھی تو آئندہ ربی ہوا یوت ایمونی نہیں میری رات وہاں گزرتی ہے مثال کیا ہے فرق کہاں پڑا ہے کافر بھی کہہ رہے ہیں ان ناما انتا باشارم مسلو نا ان باشارو مسلو یا تو یہ ہو کہ وہ بشریت کا انکار کر رہے ہوں تو پھر تو اللہ ان سے یہ کہے کہ کول انما انا بشارون دیکھو میں بشر ہوں تو مجھے کیا بنا رہے وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ بشر اللہ کہہ رہا ہے آیت کو سمجھئے قول اندا انا آنا بچاروں مو میں تمہاری طرح بشر ہوں یو ہے یہ بھول کیوں جاتے ہو کہ میرے اوپر وہی ہوتی ہے فرق کس چیز نے ڈالا میاں تمہارے جیسا نہیں ہے ہاں بچارہ دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں مادہ تخلیق بھی وہی ہے پیدا ہونے کا طریقہ بھی وہی ہے وہ کہ لاہور والوں سے کہ میں بھی تمہاری طرح لاہوری ہوں بس تھوڑا سا زیراعظم شری بن گیا ہوں تھوڑا فرق ہے اب وہ گلی کے جا کے اسے ملنا چاہیں تو مل لیں گے اس کو واضح یہ کیا جا رہا ہے تمہارا اعتراض بالکل درست ہے کولینا منا انا لو کم آئی اون دس آبجیکٹ ہے یو ہا الیا میرے اوپر وہی آتی ہے کہ کوئی چیز ایکسٹرا میرے اندر کوئی ہے فیچر تبھی آتی ہے نا تمہارے اوپر کیوں نہیں آتی یہ فرق نظر نہیں آتا ہمیں ہم کہتے ہیں مسلی قرآن کہتا ہے باشارو میں وہ یو ہا علیہ نہیں کہتا قرآن نبی کے اندر وہ جنتی چیز ہوتی ہے نبی کا گھر بھی جنت میں ہوتا ہے اس لیے فرمایا ماں بہنابر ہی میرا گھر اور میرا ممبر اور اس کے درمیان کیا روزہ تم ریاض جن جنت کے باغوں میں ایک باغ قیامت کے دن یہ جنت میں ایک جگہ شامل ہوں نبی کے اندر ایک, ایک ایکسٹرا فیچر ہوتا ہے ایکسٹرا سہولت ہوتی ہے جس کو خود نبی بھی نہیں جانتا تا آن کے فرشتہ آ کے اس کو ایکٹیویٹ کرتا دیکھیے آپ کے موبائل کے اندر ڈھیر سارے فنکشنز ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو کوئی اگر جاننے والا آ کے آپ کو کہتا یار اس میں تو آپ کا نام بھی ڈسپلے ہو سکتا ہے اس کی سکرین پر آپ کو مجھے تو پتہ کوئی نہیں وہ صلاحیت تو تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھی حضرت جبرائیل نے آ تین بار دبایا کیوں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ملوکیت حیثیت تھی نبی کے اندر نورانی حیثیت اس کو ایکٹیویٹ کیا اور اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ سدرت المنتہا پہ جبرائیل رک جاتا ہے ایک قدم آگے بڑھاؤں تو تجلیات سے جل کے خاک ہو جاؤں لیکن نبی جاتے کہ نہیں جاتے جبرائیل رہ گیا نا پیچھے نورانیوں کا سردار کھڑا ہو گیا ہے بشر آگے گیا ہے کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسری شان تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو غار ہرا میں آ کے ایکٹیویٹ کیا ہے جبرائیل دیکھیے وہ حیثیت اگر حضور کے اندر نہ ہوتی تو وہی کو لینے کا تحمل نہیں قرآن خود کہتا ہے کہ پہاڑ پہ بھی نازل ہوتی تو وہ بھی ریزا ریزا ہو جاتا وہ بھی کام تھا برداشت نہ کرتا اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا نزول شروع ہوا اونٹنی کانپنا شروع ہو جاتی ہے اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہے اور گردن زمین پر ڈال دیتی ہے اور یہ بے بشی کا عالم ہے کہ کبھی اگلی ٹانگوں پہ کھڑی ہوتی ہے کبھی پچھلی پہ کھڑی ہوتی ہے کبھی گردن ڈالتی ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اونٹنی پر سے نیچے اتر اس کو تکلیف اونٹنی بڑا جانور ہے لدو ترین ہے سب سے زیادہ لوڈ وہی لیتی ہے. اس کا یہ حال ہے وہی آ رہی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں ڈکٹ کروا رہے ہیں اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جہاد کے بارے میں آج نازل ہوئی ہے لا يستو من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ تو بے ساختہ وہ وہی کوٹ کروائی جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے دل میں بھی جہاد کی بڑی تمنا ہے مگر میں کیا کروں نابینے ہیں فور سلسلہ رکا حضور پروئی کی کیفیت تاری ہو گئی اور وہ جو صاحب لکھ رہے تھے ان کی ٹانگ پہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھٹنے پہ یا ان کی پنڈلی پہ اچانک کیفیت تاری ہوئی صرف ایک لفظ اترا ہے غیر دور بس لاسطل قاعد المین المین غیر و علی و فی اللہ علام غیر درر نازل ہوا ہے اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ پہاڑ کوئی صفحہ میری پنڈلی پر آ گیا اتنا وزن ایک جملے کا اور یہاں پوری پوری صورتیں نازل ہو رہی ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ وہ کون سی وہ کون سی فیکلٹی ہے کہ جو اس چیز کو برداشت کر رہی ہے انسان تو نہیں مسلی میں تو نہیں برداشت کرتا. وہ جو حیثیت ہے نبی کے اندر نورانی حیثیت جو وہی کو لیتی ہے اس وی کو لیتی ہے جس کی صرف سرسراہٹ سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس وہی کی سرسراہٹ آپ دیکھتے ہیں جب گیارہ ہزار وولٹ کی وہ چل رہی ہوتی ہے لائن ہمارے یہاں تو اس کے اندر ساہ ساہ ساہ ساہ کی آواز آتی ہے اگر آپ شام کو گزریں کبھی سناٹا اور گاڑیاں وغیرہ نہ ہو تو اس کے ایک سنسناٹ کی آواز آتی ہے ان تاروں میں وے کی صرف سرسراہٹ سے آپ نے فرمایا اس کی سرسراہٹ یو ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر گسیتی جائے تو آواز آتی ہے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے اس کی سر سے فرشتے بے ہو ہو کے گرجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے رہے ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے مسلو نہ مسلو کم سے یہ سمجھا کہ ہر لحاظ سے ہمارے جیسے یہ سب سے بڑی تیز اس کا مطلب یہ ہے ان کی پیدائش تمہاری طرح ہوا ہے ان کا مادہ تخلیق وہی ہے ان کی والدہ بھی ہے ان کا والد بھی ہے ان کی اولاد بھی ہے یہ ہے مسلو کم فرق کہاں پڑا ہے یوحا ہے وہی جب آئی ہے تو وہ جو اکسٹرا حیثیت ہے نبی کی اس کو جب ایکٹیویٹ کیا ہے فرشتے نے آ کر تو بریک رات میں آسمانوں پہ جاتے ہیں اور آ کے پلٹ آتے مس لی جا سکتا ہے یا تو جا کے دیکھا پھر وہ کوئی اور حیثیت ہے جو اس وقت غالب آ گئی یا بشریت پر وہ نورانی حیثیت ہے جو وہی لیتی جہاں یہ بشری تقاضے بشری تقاضے پیرلائز ہو گئے سسپینڈ کر دیے گئے دوسری حیثیت کو ایکٹیویٹ کر دیا لہذا رسول گئے ہیں اور پھر نہ ان پر وہاں اکسیجن کے سلینڈر لگا کر نہیں گئے کہ وہاں سانس بھی لینی ہے وہاں یہ سانس والا یہ نظام معطل ہے دوسری حیثیت ایکٹیو انہوں نے یہ کیا کہ نبی کو بشر سے ہی نکال دیا جی بشر نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا پھر فرشتہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ فرشتہ تو نوکر ہے وہ تو نبی کے گھر کا دربان ہے جن بھی نہیں کہہ سکتے پھر مجبور خدا بنانا پڑا پھر کہنا پڑا کہ میم کے پردے میں اہد آیا ہے احمد جو ہے اس کی میم ہٹا دو تو کیا بتایا جاتا ہے باقی عہد عہد کون ہے اللہ جب آپ اس مقام سے ہٹا دیں کسی کو اس کے بعد ہمارے یہاں گارڈ انکارنیشن کا نیشن کا عقیدہ تکشیوں میں یہ بہت زیادہ ہے اماموں کے اندر وہ یہی سمجھتے نصرت فتح علی آپ کے مشہور و مقبول قوال کون ہیں انہیں میں ہیں اولیاء اللہ کو یہی سمجھتے ہیں جس طرح ہندو سمجھتا کہ اوتار دیوتا کے اندر خدا آ جاتا ہے خدا کی صفت آ جاتی ہے خدا کی مختلف سفتوں کو انہوں نے مختلف بتوں کا نام دے دیا ہے جو آتا والی ہے اس کو وہ لکشمی دیوی کہتے دولت دینے والی صفت القہار وہ کہتے ہیں کالی دیوی دبا دینے والی قوت انہوں نے خدا کی صفات کو مختلف اوتاروں کی شکل میں کہ خدا کی سفتیں مختلف لوگوں میں آ گئیں۔ یہی ہم نے بھی کیا اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا جس بابے کے پاس یہ بچہ لینے جاتے ہیں اس بابے کے پاس اس بزرگ کے پاس اس ولی اللہ کے پاس کوئی دوسرا کام کروانے کیوں نہیں لے کے جاتے کیوں ان کے پاس وہی پورٹ فولیو ہے ذرا غور کریں نا پھر وہ ولی اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ کا دوست ہے تو سارے کام کروا سکتا ہے نا پھر پھر باغلہ کتا کاٹے تو مفتیاں شریف گردے کا درد ہو تو کھارا شریف پتر لینا تو دولے شاہ کیا سارے کام ایک سے کیوں نہیں کرواتے اس لیے کہ ہر ایک کے اندر ایک شفٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر پتر دینے والی آئی دوسری نہیں لہذا وہ پتر دینے والا دیوتا ہے یہ سارا تصور وہی ہے نصرت فتح علی کہتا ہے کدھی گنج شکر بن جانا ہے کبھی خواجہ پیا بن آنا ہے نت نو تو روپ بٹانا ہے میں پھڑیا جا جے میں ہوں میں نہیں اتنے بیس بدل سکتا اللہ کو کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ جو خواجہ پیا کبھی تو گنج شکر کی شکل میں بن جاتے ہو آ جاتے ہو اتر آتے ہو ہماری مسائل حل کرتے ہو کبھی خواجہ پیا کی شکل میں آ جاتے ہو نئے نئے روپ تم تبدیل کرتے ہو یہ کیا ہے انٹرنیشن کفر کس کا نام ہے نبی کو ولی کو اس کی جگہ سے ہلاو گے خدا بنا کے چھوڑو گے خدا بناو گے تو ساری سہولتیں جو خدا کو خدائی چلانے کے لیے چاہیے وہ تمہیں انہیں دینی پڑیں گی پھر عالم الغیب بھی مانا اچھا مجھے بتائیے کہ ریچ کے ذرات کتنے اگر بائی دبے ہمیں معلوم بھی ہو جائے یا درختوں کے ساتھ پتے کتنے ہیں یا بارش کے قطرے کتنے ہیں یا زمین میں کیڑے کتنے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہوا جنرل نالج کی چیز ہے ابس چیز ہے کوئی فائدہ ہوا اس مجھے پتہ چل جائے کہ ریت کے ذرات کتنے ہیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا تو جب فے بے فائدہ چیز لغو چیز میرے لیے کوئی شان کی بات نہیں تو نبی کو اگر یہ معلوم ہو تو نبی کے لیے یہ شان کی بات اللہ کو کیوں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے لیے یہ کمال کی بات ہے کہ اسے معلوم کہ ریت کے ذرات کتنے ہیں درختوں کے پتے کتنے ہیں کس وقت کون سا پتا گتا ہے زمین کے اندر کیڑے کتنے ہیں کہاں کہاں ہیں اسے معلوم ہونا بہت ضروری ہے کیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ مسل اللہ محمد محمد ذرات رمال اے اللہ میرے نبی پر درود و سلام بھیج جتنے ریت کے ذرات ہیں اللہ کو معلوم ہوگا تو اتنے دے گا اللہ نے تو کام یا جتنے بارش کے قطرات ہیں یا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی دفعہ میرے نبی پر درود بھیج تو اللہ کو تعداد معلوم ہوگی تو بھیجے گا نا. میرے اکاؤنٹ میں بھیجے گا اس نے اتنی دفعہ کی لیکن نبی کو معلوم بھی ہو تو نبی اسے کیا کام لے گا ریت کے ذرات نبی کو معلوم ہو جائیں کتنے ہیں تو کیوں فائدہ ہوا یا نبی کو کام ان سے لے سکتا؟ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے اللہ کے لیے کمال اس لیے کو کام کریں اسے معلوم ہے ہونا چاہیے کہ کوئی کیڑا کہاں ہے کیوں معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کیڑے کا رزق اس نے دینا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے نبی رازق نہیں نبی کو معلوم ہونا کہ کیڑا کہاں ہے کیا بات یا تو نبی نے اس کو تنہا دینی ہے اس کو جا کے رزق دینا تو پھر تو بات ہوئی لہذا جب آپ نے یہ سارا کچھ نبی کو دیا تو آپ کو نبی کو رازق بھی ماننا پڑا پھر اولاد دینے والا بھی ماننا پڑا نبی تو نبی رہ گیا تو نیچے محلے محلے میں وہ چار دیواریاں بنی ہوں یا انہوں نے چلا کاٹا تھا یا انہوں نے فلاں کیا تھا یا کی ٹانگ کٹی تھی یا وہ لڑکی لڑے تھے یہاں بیٹھ کے مسواک کی تھی ہر جگہ ہم نے وہ استحان بنا لی یہ کام تو نیچے ہو رہے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ نبی کو بشر میں سے نکال دیا جس مقام پہ نبی تھا وہاں سے ہلا دیا ایک دفعہ ہلا دیا تو پھر اب بٹھانے کی جگہ کوئی نظر نہیں آ رہی پھر خدا بنا دیا پھر اش پہ جا کے بٹھایا جلم یہ ہوا ادھر یہ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے بشر لیکن محمدن بشرن بشرم لئی کل بشر نبی کو بشر کہو تو تون نہیں نبی مخلوقات کی کلاسفیکیشن میں بشر کی لسٹ میں آتے جیسے سائنسدانوں نے دودھ دینے والے جانور دودھ پلانے والے جانوروں میں معاملات جو ہے ان میں انسان کی جو مادہ ہے اس کو بھی معاملہ میں رکھا یعنی جہاں کیگرو ہے بندریا ہے بلی ہے جو دودھ پلاتی ہے وہیں پہ انسان کی مادہ کو بھی رکھا ہے انہوں نے کلاسفکیشن کیا اب آدمی کہہ کے کہ جی وہ کانگرو کی مادہ اور ہماری مادہ ایک ہی جیسی ہے کیوں جی وہ کہہ دو گی اب وہ کسی ایک چیز میں کلاسفکیشن ہوئی نبی کو بشر کہو توہین نہیں بشر جیسا کہو گے تو توہین ہو جائے گی ٹھیک پھر بشر تو ہم بھی ہے نا محمد بشرن بشر ان کل بشر یا کو تو حضر لئی کل حجر یا کوت پتھر ہے اسٹون ہے لیکن جب کوئی اٹھ کے پتھر کہہ دے میرے جیسا تو اس کی توہین ہو جائے گی میرے جیسا مت کو کلاسفکیشن وہی کہتے ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں یا منو اللہ شاہ مگر اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا احسان کرتا ہے یعنی بشر ہوتے ہوئے اس نے یہ احسان کیا کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی رکی ہے جو جبرائیل سے زیادہ نورانیت ہے رسول ہے اور وہ ثابت ہوگی شدرات المنتہا میں جبرائیل فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے محبوب جگہ کون سی ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی اللہ آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں ہے جبرائیل آئے گا تو پوچھوں گا جب تشریف لائے تو حضور نے اس سوال ان کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی آپ کو معلوم ہے اللہ کی پسند ناپسند کیونکہ آپ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں انبیاء کے لیے میسیجز لا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اللہ کی پسند ناپسند کے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے بارہ بجے اس کو کال دیا کرم گی اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ جگہ کون سی ان کا مجھے پتہ نہیں ہے اگر آپ نے یہ بات میرے سامنے رکھی تو آپ میں اللہ سے پوچھوں گا گئے پوچھ کے آئے اور آ کے فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج جتنا رب کے قریب گیا ہوں اتنا کبھی نہیں گیا اکرب اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج سب سے زیادہ قریب گیا ہوں اس لیے کہ آپ کا پوچھا ہوا سوال تھا لہذا ہمت کر لی اور چلا گیا پوچھا کتنے قریب گئے فرمایا بینی ہوا بہن ہوں حجاب من حجاب نور میرے اور اللہ کے درمیان ستر ہزار نور کے حجابات تھے وہاں تک گیا اور محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا جواب دیا فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ میری سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور میری سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار حضور فرماتے ہیں جب جھاڑو دینے والا کنکریاں اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے تو اس کے اگر کان ہوتے وہ کان جو سنتے ہیں تو ان کی چیخیں سن لیتا ان کنکریوں کی جو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے باہر مت نکال کی تو یہ حالت وہ جو سات کیٹیگریز بیان کی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس قسم کے لوگ سات کیٹیگریز ہیں اور اللہ کے یوم لا ضلع ضلع عرش ہو اس دن اللہ کے ذل عرش کے سائے کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا زمین برابر ہوگی لاترافی ولا امتا نہ کوئی پہاڑی ہوگی نہ پٹھوار کی پہاڑیاں ہوگی نہ کوئی ہمالیہ ہوگا دکا تلار دو دکن دکا جس طرح بیلن پھیر کے عورت روٹی سیدھی کر کے زمین سیدھی کر دی جائے گی یوم تو بدل ادار دو غیر زمین ریپلیس کر دی جائے گی کوئی سایا نہیں ہوگا اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو گھر مسجد سے باہر بھی آ جاتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے کام پہ بھی جاتا ہے مگر اس کا دل مسجد میں ٹنگا رہتا بار بار گھڑی دیکھتا ہے کب ہے کب ٹائم ہوگا کتنی دیر رہ گئی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کسی کے بیٹے ہیں اور کسی کے باپ ہیں کسی کے خسر ہیں اور کسی کے داماد ٹھیک لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھ کے کہنا شروع کر دیتی کہ میرا بھی خسرا اور میرا بھی داماد اور میری بھی ماں اور میری بھی بیٹی اللہ میرے جیسے ہیں تو یہ تو ہی نہیں. اگر علی نہیں نہ کہہ سکتا جب علی کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم کو تم میں کون میرے جیسا ہے تو وہ اٹھ کے کہ دیتے اللہ تو کہتا ہے کون ان باشا رو مسلو انہیں پتا تھا کہ کہاں تک ہم ان جیسے ہیں اور کہاں یہ ہم سے الگ ہیں تو ایک طرف یہ زیادتی کرنا دوسری طرف ان کو خدا بنا دینا بشریت سے نکال دینا آپ نے فرمایا میں بنوں آدم کے لیے فخر کا باعث بنو آدم بنو آدم میں آدم کی اولاد میں میں سب سے افضل ہوں ولا فخر اور میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں تحدیث نعمت کر رہا ہوں اللہ کا احسان بتا رہا ہوں وہ ہستی لہذا میرے جیسے نہیں یہ اور خدا نہیں خدا کے بندے ہیں اب ہو جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا کیوں و ماخلاق والے انشاء اللہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تو ہوا رسولوں کا خطاب دے کر اللہ نے یہ بتایا کہ جس غایت کے لیے میں نے انسانیت کو پیدا کیا تھا محمد نے پوری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجرد عبد کا لفظ استعمال کرنا عبدن شکور بڑا شکر گزار بندہ وہاں ایک صفت ان کی بیان کی گئی حضرت نو علیہ السلام حضور صلی اللہ جی اب بندے کا کمال عجز میں ہے خدا بنانے میں نہیں اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بعد فوراً محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں نیچے تو نہیں لاؤ گے جب بھی تعریف کرو گے تو اوپر لے جاؤ گے اور اوپر کون ہے خدا گڑبڑ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی راجا فرمایا با خدا دیوانہ باشد اللہ کی جتنی تعریف کر سکتا ہے تو کر اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے جتنا بڑھائے گا اللہ ہی کو بڑھائے گا با خدا دیوانا باشد با محمد ہوشیار محمد کی جب تعریف کرو تو پھر ہوشیار ہو جانا اوپر خدا بیتا ہے کہیں اوپر خدا نہ بنا دے بڑا مشکل کام ہے کہ تعریف بھی کریں اور اتنا نہ بڑھائیں کہ خدا بنا دیں بندہ ہی رہیں اور تعریف بھی ہو جائے اور اس کی بہترین جو نات ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن نے کہی ونجم اذا هوا ماذ اللہ صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى جگہ جگہ کہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قران کی نظر سے دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر نظر آئے گا. دوربین ہوتی ہے نا اس سے اگر کسی چیز کو آپ پاس رکھ کے دوربین سے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گی صحیح اور بہت دور ہو جائے گی تو بھی نظر نہیں آئے گی اس کا اپنا ایک فوکس اسی طرح نبی کا ایک مقام ہے ادھر کر دو گے تو بھی ٹھیک نظر نہیں آئے گا ادھر کر دو گے تو بھی ٹھیک نظر نہیں آئے گا دھاگا کہہ دیا گا کل سبحان ربی ہل تو اللہ بشر اور بشر اور رسول اللہ کے بندو بشر کم رسول یہ حسی تمہارے نزدیک فرق کوئی نہیں ان کی نظریں وہ دیکھتی ہیں جو بشر کی نظر نہیں دیکھ سکتی ان کے کان وہ سنتے ہیں جو بشر کے کان نہیں فرماتے ہیں کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا فرمایا اللہ کے رسول ہم نے نہیں سنا آپ نے کیا سنا فرمایا آسمان کے چرچنانے کی آواز اور اسے حق ہے کہ چرچرائے اللہ کی قسم آسمان پر چپا جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکھو وہ سجھو یا کیا میں نہ پڑاؤں نبے ہزار فرشتہ صبح داخل ہوتا ہے بیت المعمور میں تباہ کرتا نبے ہزار شام کو اور فرمایا جو پہلے نوے ہزار گیا تھا بیت المعمور میں قیامت تک اس کی باری نہیں آئے وہ مایا علم و جنودہ رب کا اللہ <إِلَّهُو> عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کیا کرتے تھے نظر اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف اکثر دیکھتے بھی رہتے تھے کیا دیکھتے ف شرما کے مسترا کے نظر بھی چکا لیا کرتے تھے پتہ نہیں کیا دیکھا یہاں مسلے پہ کھڑے ہو کے جہنم کو بھی دیکھ لیتے ہیں جنت کے خوشوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں مسئلہ یہ کہ تم کہتے ہو مثلی جب وہی کا نزول شروع ہو گیا بشر الرسولہ پھر تیرے جیسے نہیں رہے یہی تو مسئلہ بن گیا تھا ابو لاب ابی جائل کے لیے یہی آر بن گئی بول انما بشاروں مسلو قوم یو خائل دادا قرآن حکیم میں جہاں بھی بشریت کا ذکر ہے ساتھ یہ چیز بریکٹ میں آئی ہے خالی بشر کا ذکر کہیں بھی نہیں یہ بات آئی ہے یوں جب میرے اوپر وہی شروع ہو گئی اور وہ حیثیت ایکٹیویٹ ہو گئی ایکٹیو ہو گئی ایکٹیویٹ کر دی گئی جس کو آپ دیکھیں نبی کی وہ جو دو حیثیتیں ہیں وہ جو اب آکے کے اس کو متحرک کیا جبرائیل نے دبا کر غار حرام ہے وہ وہ حیثیت ہے کہ جس میں نبی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسری جو بشریت والی حیثیت ہے اس حیثیت میں نبی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ ہمیں کون جوڑے ہوئے محمد صلی اللہ آپ آب... کو پتہ ہے آپ جو ہے وہ اڈاپٹر کو لگاتے ہیں اے سی میں اس کی وہ جو دو ٹانگیں لگی ہیں بچارے کی وہ اے سی میں لگی ہوئی آب... اور وہ جو آپ کے ریڈیو یا ٹیب یا موبائل کے اندر لگی ہوئی ہے وہاں کیا ہے ڈی سی ہے اگر وہاں ایسی سی آ جائے تو آپ کا موبائل جل جائے یہ نبی کی حیثیت ہے کہ اس کو لے کے تمہیں سنا دیتا ہے ادھر سے سنتا ہے نورانیت کی بات بشریت آواز بن کے نکلتی ہے ادھر لہٰذا اللہ نے یہ بات کہی ہے ان الَّذِينَ اِنَّمَا اللہ ان بائی او نلہ نبی جن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یاد اللہ سو کام اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تو نبی کا ایک ہاتھ ادھر ہے اللہ کے ہاتھ سودا کس کے ساتھ ہوا ہے آپ کا اللہ ان اللہ اللہ نے خریدا نا کس کے ہاتھ پر ہو رہی ہے کس کے ہاتھ پر ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے محمد سودا کہاں ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ نبی کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ ادھر جڑا ہوا ہے نبی اس ٹوائلٹ زون کے اندر ہے جہاں وہ جوڑے ہوئے اس بشریت اور نورانیت کو وہ تمہارے رب کے درمیان واسطہ ہے نرا بشر رہ کے ادھر بات نہیں ہو سکتی تھی اللہ کی کلام نہیں سنی جا سکتی تھی انبیاء میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا ہے کسی کو لکھا ہوا تختیوں پہ ملا کے آ کے جب ریل نے سنایا برائے راست سوتے قدیم اللہ تعالیٰ نے موسا سے کلام کیا تو درخت کی شکل میں درخت کے اندر سے آواز ہے براہ راست سوتے قدیم اللہ کی اپنی آواز سوائے محمد کے کسی نے نہیں سنی اللہ تحمل نہیں دادا فرمایا میں اپنی کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا تورات میں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے ان کا اس میں بائبل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جو رسول آئے گا میں اپنی کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا بولے گا وہ لیکن لوگ کیا کہیں گے اللہ بول رہا ہے, ہے کہ نہیں کون کہتا یہ مسلونا قرآن کیا ہے اللہ کی کلام ورڈ آف گاڈ کیا کون رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کی زبان اللہ کی زبان بن گئی ہے جس کے حلق سے نکلتی ہے گفتہ اے او گفتہ اے اللہ بود گر کے از حلق میں عبد اللہ بود یہ حیثیتیں ہیں دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈول شخصیت نورانیت ہے بشریت ہے کلاسفیکیشن کرو گے تخلیق کے لحاظ سے وہ بشر ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے وہی تو ہمارے پاس ہیں اگر ان کو نکال دو گے تو انسانیت کے پاس کیا رہے ٹھیک لیکن یہ کہ اگر کہ میرے جیسے تو نہیں بھی تو ہی بہت ساری چیزیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ورا الورا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلہ جات بدبو نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں زمین نگل جاتی ہے. ہمارے بدن کا جو فضلہ ہے وہ پسینے کی شکل میں نکلتا ہے پیشاب کی شکل میں نکلتا ہے تھوک کی شکل میں نکلتا ہے ہوتا یہ, یہ بھی فضلہ ہی ہے ہمارا پسینہ فضلا گرمیوں میں ہم کیوں پیشاب جو ہے وہ پیشاب کام کرتے ہیں سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں اس لیے کہ سردیوں میں چونکہ پسینے کے ذریعے نہیں نکلتا لہذا وہ جو دوسرا رستہ اس رستے سے نکلتا ہے یہ بھی وہاں سے نکلے تو نجست یہاں سے نکلے تو پاک ہے لیکن بدبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ام سلیم لیٹے ہوئے دوپہر کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ جا رہا ہے موتیوں کی طرح اور وہ ڈھکنا لے کے اور شیشی میں اس کو بند کر رہی ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل کی فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہنے لگی اللہ کے رسول جب ہم اس پسینے کو لگا کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ پوچھتے یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو ارب کی مہنگی ترین خوشبو اس کے مقابلے کی نہیں پھر کہتے ہوں مسلی مسلونا اور فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بچوں کو لگاتی ہوں کہ شاید انہیں اس سے برکت مل جائے آپ نے فرمایا سچ کہتی ہوں میں. نبی کا تھوک لو جب سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس گئے ہیں جب مذاکرات ہوئے صلح حدیبیہ ہوئی تو انہوں نے جا کے کہا کہ محمد کا تھوک اس کے اصحاب نیچے نہیں گرنے دیتے کوئی منہ پہ لیتا کوئی ہاتھوں پہ لیتا کوئی چینے پہ لیتا جن کے وضو کا پانی پیتے ہیں لوگ وہ فضائر ان کو مت اگنور کر مگر یہ کہ انہیں خدا مت بنا دو علم غیب مت ثابت کرو وہ ان کی ضرورت نہیں ہے جتنا ضرورت ہے اتنے اللہ نے دے دیا علم حضوری علم حصولی علم کی دو قسمیں ہیں علم حضوری صرف اللہ کا ہے باقی جس کا بھی ہے علم حصولی ہے اور علم حصولی میں نسان بھی ہوتا ہے آج ہے کل نہیں علم حضوری میں نسیان نہیں ہے وہ ماں کان ربوں کا نسیار. جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا رب نے دے دیا لیکن یہ ہمیشہ یہی مسئلہ بنا رہا نے کا جی بشر ہیں رسول نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا رسول ہیں بشر نہیں ہو سکتے بس اسی کی وجہ سے امت پھاڑی تو یہ جو صاحب اعتراض لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف سے ستایا گیا قوم نے لبیک نہیں کہا کہ چلو جی فخر کریں گے جی ہمارے اندر سے ایک آدمی ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اس طرح اپنوں نے ستایا ابو لاب نے ستایا آپ کا تایا ہے جاتے ہیں حضور تبلیغ کرنے پیچھے سے آواز دیتا ہے یہ میرا بتیجا ہے ہم اسے بہتر جانتے ہیں لہٰذا یہ ہی, دماغ تھوڑا سا ہو گیا ہے تم لوگ اس کی بات کو نہ سنو تایا جب یہ کہہ دے ہدایت جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اور یہ قدرتی بات نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی مسلمان نہیں ہو لوت علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان نہیں ہو حضور کے چچے تائے مسلمان نہیں ہو اس کی وجہ کیا بڑی فطری وجہ کہ جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کو بے قدری ہوتی ہمارے یہاں میاں احمد صاحب نے اس کو بڑا واضح مثال دے کر سمجھایا ہماری کشمیری زبان میں کیسر کہتے ہیں پاری زبان میں زیفران کو زیفران کہتے ہیں اسے کیسر کہتے ہیں اور وہاں ڈھیر سارا پیدا ہوتا ہے ہماری دادی جب بھی جاتی اتنی گٹلی کے لے کے ہے